پھر جب ان میں پہلی بار کا ودا آیا ہم نے تم پر اپنی بندی بھیجے سخت لڑائی والے تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے اور یہ ایک ودا تھا جسے پورا ہونا تھا